الباب الخامس والستون وثلاثمئے باب تحریم لبس الرجل ثوبا مزعفرا مرد کے لئے زعفران رنگ کا لباس پہننے کی حرمت کا بیان عن انس رضی اللہ عنہ قال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایت زعفر الرجل متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفرانی رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے بخاری و مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية فقال ان بالکس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں انہیں دھو ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان کو جلا دے ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے لہذا تو اسے مت پہن مسلم